وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الوافي بما في الصحيحين یہ <تصفيق> وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا مقصد علم سے تعلق رکھتا ہے علم سے متعلقہ مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے دوسری کتاب ہے جمع القرآن و فضائل قرآن جمع کرنا اور قرآن کے فضائل تو دوسری کتاب اس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق قرآن جمع کرنے سے ہے اور قرآن کے فضائل سے ہے اس کتاب میں دوسری کتاب میں کئی فصلے ہیں پہلی فصل تھی قرآن کریم جمع کرنے کے بارے میں اور دوسری فصل ہے فبل تلاوت القرآن قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں اس دوسری فصل میں کئی ابو آب ہیں ان میں سے پانچواں باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں صفحہ نمبر ایک سو دو باب نمبر پانچ باپ ترتیب القرآن و اجتناب الحد قرآن کریم کو ٹھے ٹھہر کر پڑھنا اور تیز تیز پڑھنے سے گریز کرنا اجتناب کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر ایک سو پچہتر ون سیونٹی فائیو قوف اسے روایت کرنے پہ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اسے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں ابی وائل قال ابو وائل جن کے نام ہے شقیق بن سلمہ الدی ان سے روایت کہتے ہیں جا رجلن الابن مسعود ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان کی طرف آیا اور اس آدمی کے نام تھا فقال تو وہ کہنے لگا قراۃ المفصل کاطین میں نے ساری مفصل صورتیں ایک ہی رکت میں پڑھی ہیں مفصل صورتیں کون سی ہیں ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کل کے لیکچر میں کہ سورہ حجرات سے لے کر قرآن کے آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بسم اللہ کی شکل میں جلدی وقفہ آ جاتا ہے جلدی فاصلہ آ جاتا ہے اس لیے یہ مفصل ہوئیں وہ آدمی کہہ رہا مفصل ات المفسل تفیر میں نے رات یعنی کے گزشتہ رات میں نے رات ساری مفصل صورتیں فی رک ایک ہی رکت میں پڑی ہیں ایک ہی رکت میں سب کی میں نے تلاوت کی فقال تو وہ کہنے لگے کون عبد اللہ بن مسود حضری حضر تم نے ایسے تیز تیز یہ صورتیں پڑی ہیں جیسے تیز تیز شیر پڑے جاتے ہیں ح تیز, تیز پڑھنا کوئی کام تیز تیز کرنا اصل میں کیا ہے یعنی کہ کیا تم نے یہ ایسے تیز تیز پڑھی ہیں جیسے شیر تیز تیز پڑھے جاتے ہیں تو گویا کے عبداللہ بن مسعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پہ اعتراض کیا جس نے قرآن کریم کی یہ صورتیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی بجائے تیز تیز پڑی تھی اس سے پتا چلا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سکون سے پڑھنا چاہیے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے باب نمبر 6 باب حسن صوت بال قرآرا کس کو کہتے ہیں قرآ کو تلاوت کو تلاوت کرتے ہوئے اچھی آواز نکالنا حدیث نمبر 176 سو اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو سے رویت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ریلا سے رویت ہے انہوں نے نبی علیم کو یہ کہتے ہوئے سنا ما آدین اللہ لشیئن ما آدین لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بھی ما آدین اللہ اللہ تعالی نے توجہ سے نہیں سنا لشیئن کسی چیز کو ما آدین لنبی جس قدر اللہ نے توجہ سے سنا ہے اس نبی کو حسن سوتی بالقرآن جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے پیاری اور اچھی آواز نکالنے والا ہو یج حروبی ہی اس حال میں کہ وہ اپنی آواز کو بلند رکھے اس حدیث میں کئی مسائل ہم نے حل کرنی ہیں نمبر ایک آدینہ اس کا منع ہوتا ہے استماعت توجہ سے کسی کی بات سننا دھیان سے کسی کی بات سننا اب وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان کی حقیقت اور ظہر پہ معمول کرنے سے بھاگتے ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی تعویل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو پیاری آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرب نیت کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ادر و ثواب دیتے ہیں اور اس کی اطلاع کو قبول کر لیتے ہیں یعنی کہ حقیقی مانا مراد نہیں لیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کی تلاوت کو توجہ سے سنتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں کہتے ہیں کہ یہ اگر مانا ہم نے مراد لے لیا تو اس میں اللہ کی توہین ہے کہتے ہیں تو انسان کا کام ہوتا ہے کہ کان لگا کے کسی کی بات سننا توجہ سے کسی کی بات سننا اور ہماری گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کلام کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا جو اے نبی علیہ السلاۃ والسلام آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے خامن کے معاملے میں تو جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ایسے ہی یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ کی شان کو جاننے والے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی آواز کو بڑی توجہ سے سنتا ہے جو اللہ کے کلام کو پیاری آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس لیے اس اللہ کی صفت کو اس کی حقیقت پہ معمول کیا جائے گا اس کے بعد اس عدیز کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی آیا ہے لفت اس سے مراد کو خاص نبی ہے یا اس سے مراد ہر نبی ہے اس سے مراد ہر وہ نبی ہے جو اچھی آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو لفظ اس میں قرآن آیا ہے اس سے مراد کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کے لفظی معنی ہوتا ہے پڑھنا اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں لیکن یہاں پہ قرآن سے مراد وہ کتاب نہیں ہے جو نبی علی اصلاۃ اسلام کی نازل ہوئی بلکہ اس سے مراد اللہ کا ہر وہ کلام ہے جو کسی بھی نبی پہ نازل ہوا اور اس میں ہمارا قرآن بھی داخلہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہمارے نبی پہ نازل ہوا تو اب ترجمہ سے دوبارہ سن لیں کہ مَا اللہ, اللہ تعالی نے کسی چیز کو توجہ سے نہیں سنا اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالی اس نبی کو سنتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت میں پیاری آواز نکالنے والا ہو یجہ روی اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہو تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام کوئی نبی پیاری آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اصطلاوت کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو پیاری آواز کے ساتھ تلاوت کریں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے جتنی اچھی آواز نکال سکتا ہے نکالے لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں اللہ سے شباش لینے کے اس کے بعد کیا ہے وفی روایت اللہ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی بخاری اور مسلم کی امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ قرآن کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالی نبی کی آواز کو سنتے ہیں نا بالقرآنی جو کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھ رہے ہوں <تصفح> <تصفح> تو اس سے بھی وہی مسئلہ معلوم ہوا جو روایت کے پہلے حصے میں ہے کیونکہ یہ روایت پہلی روایت کے تابع ہے یعنی کہ اس کا نمبر بھی ایک سو ہے اس کا بھی ایک سو ہے اس میں بھی وہی مسئلہ ہے اس میں بھی وہی مسئلہ ہے اس کے بعد وفی فی روایت بخاری اور بخاری کی کرویت میں ہے قاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سمنا وہ میں سے نہیں ہے ملغ بالقرآنی جو خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرے وہ میں سے نہیں ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ان کے ہمارے طریقے پہ نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام پیاری اس آواز کے ساتھ پڑھا جائے اور جو اللہ کا کلام پڑھے اس کی تلاوت کرے لیکن تلاوت کرتے ہوئے پیاری آواز نہ نکالے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی کہ وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے تو نہیں ہم میں سے نہیں ہے مل متغنہ بالکل آنی جو قرآن کی تلاوت میں خوبصورت آواز نہ نکالے تو قرآن کی جب بھی تلاوت کریں تو پیاری سی آواز نکالیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے وہ تکلف ہو جو کئی کاری اختیار کرتے ہیں تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں ان کا چہرہ یعنی کہ وہ دیکھنے والا ہوتا ہے اور پورے جسم کو وہ تھکا رہے ہوتے ہیں اور ایک تکلف نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ کہ ایک ہی سانس میں میں نے اتنی عیتیں پڑھ دینی ہیں تو یہ چیزیں ان احادیث کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں تکلف کے بغیر پیاری آواز نکالیں لیکن یہ نہیں کہ آپ اس انداز سے تلاوت کریں کہ جو تلاوت سن رہی ہیں ان کو آپ پر رحم آئے کہ بیچارہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اور نام کو ان کی تلاوت کا انداز بہت ہی پیارا ہے آپ شیخ شریم کو دیکھ لیں تکلف کے بغیر بہت ہی عمدہ آواز سے تلاوت کرتی ہیں اور اب ہے حدیث نمبر 177 سو اس حدیث کے رویت کرنے پہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں قال لہو کہ آپ نے اس سے کہا کس سے کہا ابو موسیٰ اشری سے کہا یا ابا موسیٰ اے ابو موسیٰ لقد اوطیت منزمارن آل لام کا مینا کیا ہے یقین قد کا مینا بھی یقیناً دونوں لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں یقیناً یقیناً تمہیں آل داوود کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے مزمار بنیادی طور پہ میوزک کے آلات میں سے ایک اعلیٰ اعلیٰ کو کہتے ہیں موسیقی کے آلات میں سے ایک آلے کو کہتے ہیں اور زیادہ امید یہ ہے کہ بانسری کو کہتے ہیں تو آپ, آپ نے اس کا استعمال کیا خوبصورت آواز کے لیے فرمایا لقت اوتی تمزمان یقیناً تمہیں آلے داوود کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے داوود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز بڑی پیاری ہوتی تھی تو آپ نے اب اشری کی آواز سنی بہت پیاری تھی بہت اچھی لگی تو آپ نے کہا کہ تمہیں یقیناً آل کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب تلاوت کریں پیاری آواز سے کریں خوبصورت آواز سے کریں باب نمبر سات باب اقرا القران متلفتت عليه قلوبكم کی تلاوت کرو جب تک اس پہ تمہارے دل ایک رہیں قران پڑھتے رہو اس وقت تک جب تک قران کی تلاوت پہ تمہارے دل ایک رہیں یعنی کہ جب تک تم میں اختلاف واقع نہ ہو۔ حدیث نمبر 113, 178 178 عن جندو ابن عبداللہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقلال قرآن مَا اطلافت قلوبکم فَإِذَا اختلفتم فَقُومُوا عَنْهُ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اقلال قرآن قرآن کی تلاوت کرتے رہو کب تک فرمایا مَا اطلافت قلوبکم جب تک تمہارے دل ایک رہیں جب تک تمہارے دل جمع رہیں فَاِدَ اَخْتَلَفْتُمْ اور جب تم میں اختلاف شروع ہو جائے کس کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں فَقُومُ عَنْهُ تو تم پھر اس سے اٹھ جاؤ یعنی کہ اس وقت تک تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو جب تک تمہارے درمیان قرآن کے معاملے میں کوئی ایسی چیز واقع نہ ہو جس کی وجہ سے اپس میں نفرت پیدا ہو جائے جب نفرت پیدا شروع ہو جائے تو پھر تم اٹھ جاؤ یہ فرمایا ہے نبی علیہ سات اسلام نے ان کے پھر آرام کر لو مزید تلاوت کسی اور وقت کر لینا باب نمبر آٹھ باب عند قرع القرآن قرآن کی تلاوت کے موقع پہ رونا حدیث نمبر 179 قاف اسے روایت کرنے پہ بھی امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ عن عبد الله بن مسعود قال عبد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا علیا میرے سامنے تلاوت کرو یہ کہ تم تلاوت کرو میں سنوں گا۔ اقرا علیا میرے سامنے تلاوت کرو قالا وہ کہتے ہیں کون عبداللہ مسعود قلتو میں نے کہا اکلا کا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جب کہ آپ ہی پہ وہ نازل کیا گیا ہے یعنی کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جب کہ آپ ہی کے سامنے یہ نازل کیا گیا یہ کیا یہ قرآن تو آپ علی اصلاۃ اسلام نے فرمایا انی اشتہی کہ بے شک میں یہ چاہتا ہوں ان کہ میں اس قرآن کو سنوں اس قرآن کی تلاوت سنوں من غیری اپنے علاوہ کسی اور سے اپنے غیر سے یعنی کہ جیسے میں خود تلاوت کرتا ہوں ایسے تلاوت سننے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کون عبداللہ بن مسعود فقرات النساء تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی حتا اذا بلغتو جہاں تک کہ جب میں پہنچا اس ایت پہ فکیف اتینا من کل امه بشہد وجئنا بك على ها اولی شهیدا فکیفا تو تب کیا حالت ہوگی جب ہم جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر आएंगे وجئنا بك اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے علی ها اولی ان لوگوں پہ وجئنا بك علی ها اولی شهیدا اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اللہ ان پہ ان کے آپ کی امت پہ جب اس سے پہنچے کیا ہوا تو قال علی کہتے ہیں تب آپ نے مجھ سے کہا کفہ رک جاؤ یا آپ نے کہا امسک دونوں کا معنی ایک ہی ہے فرائی توائی نہیں ہی تو میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی تظریفانی جو بہ رہی تھیں ان سے آنسو نکل رہے تھے ادیس سے ایک یہ پتا چلا کہ جیسے تلاوت کرنا نبی علی السلاۃ اسلام کی سنت ہے ایسی آپ کی سنت ہے کہ آپ کسی اچھے کاری سے تلاوت سنیں اس کے اوپر توجہ کریں اس کے اوپر دھیان دیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کاری صاحب سے کہہ سکتے ہیں جس کاری جو قاری صاحب آپ کے مطالبے پہ تلاوت کر رہے ہیں آپ کے کہنے پہ کہ رک جائیں ٹھہر جائیں کافی ہے اتنی تلاوت اور یہ قرآن کی توہین نہیں ہے اور اس صدیفے بھی پتہ چلا کہ تلاوت اتنی دھیان سے سنیں کہ آپ پہ رکت تاری ہو جائے اگر کوئی ایسی ایت ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ روئیں تو آپ رونا شروع کر دیں یہ ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے یہاں سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام عالم الغیب ہیں اور آج بھی موجود ہیں حاضر ناظر ہیں اسی لیے تو اپنی امت کے اعمال پہ گواہی دیں گے اگر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں عالم الغیب نہیں ہیں تو کل روزے کے آمد گواہی کیسے دیں گے تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا یہ سب سے امدہ بات ہے تو آپ ایک اور عید کی طرف چلیں یہ عید تو ہے سورہ نساء کی عید نمبر 41 فورٹی ون آپ سورہ بقرہ میں آ دیں جہاں دوسرا اسپارہ شروع ہو رہا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے تاکہ تم باقی تمام لوگوں پہ گواہ بنو تو آپ کی پوری امت نے پچھلی اقوام پہ گواہ بننا ہے قوم نو پہ قوم سمود پہ تو یہ ہم لوگ کیسے گواہی دیں گے کیا ہم بھی عالم الغیب ہیں کیا ہم بھی حاضر ناظر ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہم گواہی دیں گے کہ نو علیہ السلام نے واقعی اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی نور علیہ اسلام سچے ان کی قوم جھوٹی ہے یہ گواہی ہم نور علیہ السلام کے حق میں دیں گے ان کی قوم کے خلاف دیں گے جب کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے اور ہم حاضر ناظر بھی نہیں ہیں لیکن اللہ نے اس قوم کے احوال قرآن میں بتائے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے بھی سچ کہا اور ہمارے نبی نے بھی سچ کہا اور نور علیہ السلام بھی سچے ہیں اس لیے ہم یہ گواہی دیں گے تو ایسے ہی ہمارے نبی ہمارے معاملے میں گواہی دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم الگ ہیں یہ حاضر نہ باب نمبر نو باب فی کم یقر القرآن کتنے دنوں میں قرآن کی تلاوت ختم کی جائے کتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیا جائے آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نبی علی السلام کی حدیث ہے کہ جس نے تین دنوں سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قران نہیں سمجھا اس روایت کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا روایت ہے حدیث نمبر 180 180 ق اسے اس روایت کرنے پہ امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے ان عبداللہ بن امرن عبداللہ بن امر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ختم کر لو ایک مہینے میں یعنی کہ ایک مہینے سے جلدی نہیں کم از کم ایک مہینہ لگاؤ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو کب کہا تھا جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ عبداللہ بن عمر روزانہ دن کے ٹائم روزہ رکھتے ہیں پوری رات جد پڑھتے رہتے ہیں اس میں قرآن ختم کرتے ہیں تب آپ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قرآن ختم کرو ایک مہینے میں میں نے کہا کون کہہ رہے ہیں یہ صحابی انی و قوتن کہ میں قوت پاتا ہوں مجھ میں طاقت ہے ایک مہینے سے پہلے ختم کرنے کی میں بیس دنوں میں پندرہ دنوں میں دس دنوں میں اس سے پہلے ختم کر سکتا ہوں حالا یہاں تک کہ نبی علیہ نے تو یہاں حدیث میں کچھ اختصار ہے لمبی حدیث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو ایک مہینے سے پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کہا بیس دنوں میں ختم کر لو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو پھر آپ نے کہا حتہ کالا یہاں تک کہ آپ نے کہا فخر سب اس کی تلاوت کرو اس سے ختم کرو سب ان سات دنوں میں سات راتوں میں وَلَا اور اس پہ اس سے زیادہ نہ پڑھو اس پہ اضافہ نہ کرو یعنی کہ سات سے پہلے چھین دنوں میں ختم نہ کرو پانچ میں ختم نہ کرو لیکن دوسری حدیث آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پتا چلا کہ تین دنوں میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی تین دنوں سے پہلے ختم کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا وَلَفْتُ مُسْلِمٍ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کالا آپ نے کہا تھا فقرا حفیق السب اس کی تلاوت کرو قرآن کی تلاوت کرو قرآن کو ختم کرو ہر سات راتوں میں وَلَا تَزِدَ عَلَى اور اس پہ اضافہ نہ کرو یعنی چھ میں نہیں پانچ میں نہیں سات دنوں میں, سات, راتوں میں فَإنَّ لِزوجِكَ حَقًا سات دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے آپ نے سبب بتا دیا فرمایا ان علی کا حقہ کیونکہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے جب تم صبح و شام تلاوت کرتے رہو گے روزے رکھتے رہو گے تو بیوی کو ٹائم کون دے گا بیوی کے پاس کون بیٹھے گا بیوی کا حق کون ادا کرے گا فرمایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے یہاں سے پتہ چلا اسلام میں اعتدال ہے یہ جو ہم سنتے ہیں نا فلاں پیر صاحب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور سننے والے کہتے ہیں واہ سبحان اللہ یہ سب باتیں شریعت کے خلاف ہیں شریعت میں یہ فضول چیزیں نہیں ہیں ایسے ہی فلاں پیر صاحب نے کبھی گوشت نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا اللہ کی نعمت کو فلاں پیر صاحب نے کبھی دودھ نہیں پیا فلاں پیر شہد نہیں کھایا یہ سب چیزیں غلط ہیں اور جن کو ہماری پبلک اپنی کی وجہ سے تحسین کی نگاہوں سے دیکھتی ہے جب کہ یہاں پہ اتداد سے جا رہا ہے قرآن بھی ختم کریں اور بیوی کا بھی حق ادا کریں فین علی زوجिका علی کا حقا بیشک تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے ولی زوری کا علی کا حقہ اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے ولی جسدی کا علی کا, کا اور تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے اس کو آرام دو انکھوں کو آرام دو <coughs> حدیث نمبر 181 <coughs> میم اس کو رویت کرنے والے کون ہے امام مسلم عمر بن خطاب عمر بن خطاب سے رویت ہے وہ کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبی او عن شیئ منہ جو اپنے حزب سے تویا رہ گیا حزب کس کو کہتے ہیں حزب قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کسی آدمی نے اپنے لیے مقرر کا رکھا ہے کہ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھا کروں گا ایک سپارا دو سپارے تین سپارے چار سپارے پانچ سپارے اور پڑھنا کب ہے رات کو پڑھنا کب ہے رات کے تحجد میں رات کے قیام میں رات کے نفلوں میں تو فرمایا من نامن ہی جو اپنے ورد سے سویا رہ گیا او ان شئیء منھو یا اس میں سے کسی چیز سے سویا رہ گیا فقرہ او تو اس نے اس سے پڑھا اس اپنے حزب کو اپنے ورد کو پڑھا فی ما بین صلاه الفجر وصلاه اس وقت میں جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بیچ میں ہے قتی بلاہو اس کے حق میں لکھا جائے گا کانما گیا کہ انما گویا کی اس نے اس ہز کو اس برد کو پڑھا ہے من لی رات کے ٹیم. ایک آدمی رات کے ایک ہے سویا رہ گیا نہیں پڑھ سکا نیند غالب آ گئی آپ کیا سکا رہے ہیں کہ فدر کے بعد یعنی کہ جب سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد وہ جوہر تک کسی ٹائم وہ رات کے نوافل پڑھ لے اور اگر نفروں کے بغیر کوئی قرآن پڑتا ہے رات کے ٹائم وہ رات کو نہیں پڑھ سکا سویا رہ گیا تو فجر کے بعد سے لے کر زہر تک کسی ٹائم پڑھ لے اور ثواب ایسے ہی لکھا جائے گا گویا کہ اس نے رات تلاوت کی تھی اس سے پتا چلا کہ رات تلاوت کرنا رات عبادت کرنا زیادہ افضل ہے لیکن اس کو جو روزانہ رات کو پڑھتا ہے اگر کسی دن کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا دن کے ٹائم پڑھ رہا ہے تو اس کو رات والا ثواب ملے گا اس سے پتا چلا کہ رات کا ثواب ویسے زیادہ ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر آدمی اپنے رب سے وعدہ کرے اپنے آپ سے طے کر لے کہ میں نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے میرا اتنا ورد ہوگا میرا اتنا حزب ہوگا روزانہ تین سپارے تلاوت کروں گا چار سپارے کروں گا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ورد ہونا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ اپنا ورد پڑھتا ہے کسی ایک دن رہ گیا نیند کے غلبے کی وجہ سے اور دن کے ٹائم تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو رات والا ثواب انایت فرمائیں گے باب نمبر دس. کیا باب ہے باب؟ اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے اس قرآن کی وجہ سے اقوامن کئی لوگوں کو کیا کریں گے رفت دیں گے بلندی دیں گے شان دیں گے ترقی دیں گے عروج دیں گے ایک سو بیاسی ون ایٹی اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان عامر بن واسلہ سے روایت ہے یہ عامر بن واسلہ جی ان کی کنیت ہے ابو تو فیل اور یہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی علی السلام کا فوت ہوئے تھے سن گیارہ ہجری میں اور یہ کب فوت ہوئے ایک سو دس ہجری میں جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تب یہ 8 سال کے تھے اود والے سال یہ صحابی پیدا ہوئے ہیں, عمر بن واصلہ. اور جب فوت ہوئے ہیں تو کون سا سال تھا ایک سو دس ہجری اور یہ صحابہ کے نام میں سے بوت ہونے کے لحاظ سے سب سے آخری صحابی ہیں تو ان سے رویت ہے کہ اننا نافع ابن عبدالحارس کہ نافع بن عبدالحارس یہ کونے نافع بن عبدالحارس الخزائی یہ بھی صحابی ہیں ان کو جناب عمر فاروق نے مکہ کا گواندر مقرر کر رکھا تھا اور یہ جناب عمر فاروق سے ملنے کے لیے مکہ سے باہر ایک وادی عثمان میں آئے جبکہ عمر فروق حج کے لیے مکہ میں آنے والے تھے انہوں نے آگے نکل کے جناب عمر فروخ کا استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی نافے بن عبد لاقیہ انہوں نے ملاقات کی عمرہ جناب عمر سے کہا بھی عثمان وادی عثمان میں جو مکہ کے قریب ہے وکان عمر على مکہ اور جناب عمر اس سے گورنر بنائے ہوئے تھے کس کو نافے کو کہاں پہ, مکہ، مکہ پہ. آ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمر فاروق نہیں. من استعملت منستا امل الوادی کس کو اپنا نیب بنا کر آئے ہو على احل وادی وادی والوں پہ ان کے مکہ والوں پہ وادی مکہ پہ کس کو اپنا نیب مقرر کر کے آئے ہو حکومت مکہ کی کس کے حوالے کر کے آئے ہو فقال ابن افزا تو وہ کہنے لگے کون نافے کہ ابن افزا میں ابن افزا کو اپنا جانشین اپنا نیب مقرر کر کے آیا ہوں مکہ پہ کالا عمر فروخ کہنے لگے افزا کون ہے یعنی کہ میں بھی مکہ میں رہا ہوں مکہ والوں کو جانتا ہوں یہ نام پہلی دفعہ سونا کون ہے یہ ابن ابزا؟ تو نافع کہنے لگے مول موادینہ وہ ہمارے ازاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے ہمارے سے کیا مراد ہے نافے کون ہے خوزائی بنو خدا قبیلے سے ان کا تعلق ہے تو کہنے لگے کہ یہ ابن ابزا جو ہیں یہ بھی بنو خدا قبیلے میں غلام تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تو ان کو میں اپنا نیب مقرر کر کے آیا ہوں مکہ کے ہاشمیوں پہ مکہ کے قریشکیوں پہ نیب کس کو مقرر کیا گیا ہے ایک آزاد کردہ غلام کو کالا تو عمر فاروق کہنے لگے فتح مولا تو تم ان پہ ان مکہ والوں پہ ایک ازاد کردہ غلام کو اپنا جانشین کر کے آئے ہو ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کیا جناب جناب عمر فروخت ناراض ہو رہے ہیں نہیں،, نہیں نہیں نہیں حیران ہو رہے ہیں تعجب کر رہے ہیں کہ ایک آزاد کردہ غلام کو حاسمیوں قریشیوں پہ حکمران مقرد کر کے آئے ہو کیا خوبی ہے کو تعرف کر رہا سبب کیا ہے مالا تو نافع کہنے لگے انہو قاریون لکتاب اللہ بے شک وہ وہ کون ابن ابزہ قاریون قاری ہیں لکتاب اللہ اللہ کی کتاب کے وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِدْ اور وہ عالم ہیں ماہر ہیں ماسٹر ہیں کس کے علم وراست کے علم فرائز لو جی حکومت مل گئی ہے ابن افزا کو کس بنیاد پہ اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے اس وجہ سے کہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کے کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ سادہ قاری نہیں ہوتا تھا ان کے زمانے کا قاری قرآن کا مفسر ہوتا قرآن کا ماہر ہوتا قرآن کا عالم ہوتا قرآن کے حکام و مسائل پہ اسے عبور ہوتا تو قرآن کے اس قاری کو حکومت ملی ہے قرآن کی وجہ سے اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اسلامی ملک کی ذمہ داری کسی عالم دین کو دے دی جائے تو شاید وہ حکومت نہیں چلا سکے گا کیونکہ اس کو تو انگریزی نہیں آتی اور یہ عجیب بات ہے کہ کئی اسلامی ممالک میں ایسے وزیر ہیں جنہیں تلاوت کرنا نہیں آتی اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی ان پہ کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ ان کو حکومت کیسے دے دی گئی حالانکہ اسلامی ملک میں حکومت چلانے کے لیے خطاب و سنت پہ عبور ہونا ضروری ہے اور عربی آنا عربی زبان سیکھنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب عربی زبان سیکھے بغیر اسلامی حکومت میں آپ حکومت کر سکتے ہیں تو عالم دین قرآن جاننے کی وجہ سے حکومت کر سکتا ہے تو بہرحال یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کی وجہ سے اس غلام کو کتنی شان ملی ہے کتنا مقام ملا قرآن کی وجہ سے دنیا میں اور اللہ آخرت میں بھی دے گا تو کیا خوبیاں دو خوبیاں نمبر ایک اللہ کی کتاب کے کاری ہے نمبر دو علم واثت کے ماہر ہیں علم وراثت کو جانتے ہوں گے آپ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا کس کو کتنا حصہ ملے گا اس علم کو کہتے ہیں علم وراثت علم فرائض بھی کہتے ہیں حال عمر جناب عمر فروخ کہنے لگے جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ ابن ابزا کو اس وجہ سے حکومت ملی ہے عمر پھلو کہنے لگے اماں خبردار ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقینا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قد قال فرمایا تھا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرفع دے گا بلندی دے گا عروج دے گا ترقی دے گا بہادر کتاب اس کتاب کی وجہ سے اس قران کی وجہ سے اقوامن کئی لوگوں کو یاداؤ بھی ہی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی زلیل کر دے گا نیچے گرا دے گا نیچے لے آئے گا زوال دے گا آخرین اور لوگوں کو کیا مطلب ایسا جیس کا جو اس کتاب پہ ایمان لائیں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اسے سمجھیں گے اس سے حکام و مسائل سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو روج دے گا ترقی دے گا اور جو لوگ اس کتاب سے راض کریں گے اس پہ ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان لانے کے بعد اس کو نظر انداز کر دیں گے اسے اس اپنی عدالتوں میں نافذ نہیں کریں گے اس کے ذریعے فیصلے نہیں کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عروج اور ترقی سے محروم ہو جائیں گے تو پھر آج مسلمان اگر غلبہ چاہتا ہے ترقی چاہتا ہے تو کیا کرے قرآن کے ساتھ جڑ جائے بتا دیا کہ آج بھی مسلمانوں کو شان و شوق کیسے ملے گی مقام کیسے ملے گا قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے ہی قرآن کی ایک ایک چیز پہ ایمان لانے سے قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے لیکن افسوس اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے جو تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے جو ترجمہ جانتے ہیں قرآن کی تفسیر نہیں جانتے جو تفسیر جانتے ہیں وہ اس کے احکام و مسائل نہیں جانتے اور جو احکام و مسائل بھی جانتے ہیں وہ انہیں جب کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے تو قرآن کی بجائے وہ دیگر قوانین کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں اسی وجہ سے مسلمان ذریع و رسوا ہے باب نمبر گیارہ کون سا باب ہے باب لا يسافر بالقرآن الى بال قرآن قرآن کے ساتھ قرآن لے کر سفر نہ کیا جائے دشمن کی زمین کی طرف کافر ملک میں آپ قرآن لے کر نہ جائیں تو بات کس کی ہو رہی ہے قرآن کی تفسیر کی نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کی ایک جانب قرآن ہے دوسری جانب تفسیر ہے تو اس کو تفسیر کہیں گے قرآن سے مراد وہ مصف ہے وہ کتاب ہے جس میں صرف قرآن ہے عربی زبان میں تفسیر کے بغیر تو آپ نے قرآن کافروں کے ملک میں لے جانے سے روکا اور ایک عدیث میں اس کی وجہ بھی بیان کی کیوں کا فرمایا اس لیے کہ کہیں دشمن یہ قرآن چھین نہ لے یعنی کہ پھر وہ اس کی توہین کرے گا تو اگر کوئی ایسا کافر ملک ہے جس میں قرآن کی توہین کا خطرہ نہیں ہے وہاں پہ آپ قرآن کی کاپی لے جا سکتے ہیں قرآن لے جا سکتی ہیں اور جہاں پہ خطرہ ہو کہ قرآن کی توہین ہوگی وہاں پہ آپ قرآن لے کر نہ جائیں اب آپ سوال کریں گے کہ وہاں کے مسلمان پھر تلاوت کیسے کریں گے تو بھائی ایسا ملک جہاں پہ قرآن کی توہین ہوتی ہو جہاں پہ ہماری مقدس کتاب محفوظ نہ ہو وہاں پہ آپ کو رہنے کی ضرورت کیا ہے ایسے ملک کو چھوڑ کر کسی اور اسلامی ملک میں منتقل ہو جائیں جہاں پہ آپ کو آسانی سے رہائش مل سکتی ہو لیکن وہ کافی مالک میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں پہ قران کی توہین کا خطرہ نہیں ہے وہاں پہ اپ قران لے جا سکتی ہیں حدیث نمبر 183 183 ق اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا بالق اس بات سے کہ قرآن کو لے کر سفر کیا جائے دشمن کی زمین کی طرف وفی روایت المسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کالا وہ کہتے ہیں کون دلال بن عمر کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بال بالقرآن کہ قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو ان نیلا آمن انگنا لہ لو <الْعَدُبُّو> میں اس بات سے بخوف نہیں ہوں کہ دشمن اس کو حاصل کر لے بلکہ تم قرآن لے کر جاؤ گے دشمن کی زمین پہ تو خطرہ یہ ہے کہ کافر تم سے چھین لیں گے اور اس کی توہین کریں گے الفسل تیسری فصل تیسری فصل میں کیا ہے کس بارے میں ہے فبلیات کچھ صورتوں کی اور آیتوں کی فضیلت فصل ثانی کیا تھی دیکھیں ذرا پیج نمبر سو ہنڈریڈ تو فصل ثانی تھی قرآن کی تلاوت کی فضیلت پورے قرآن کی بات ہو رہی تھی اور اب فصل سالس کیا ہے کی فضیلت فلاں کی یہ فضیلت ہے فلاں صورتوں اور ایتوں کی فضیلت باب نمبر ایک باب فضل سورت الفاتحہ سورہ فاتح کی فضیلت حدیث نمبر ایک سو چوراسی اس کو کرنے والے کون ہیں امام ابن عباس. ابن عباس سے آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی نقید کا مینا کیا ہے ایسی آواز جیسی آواز دروازے کی ہوتی ہے جب دروازہ کھولا جائے تو آپ نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فرافاسبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا فقالا کہنے لگے بابو ہری یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے گیا گیا گیا ہے لَم یہ کبھی بھی نہیں گیا مگر آج آج کے اسے کبھی بھی نہیں گیا ملک تو اس سے ایک فرشتہ زمین پہ نازل ہوا ہے لَم ينزل یہ کبھی بھی نازل نہیں ہوا مگر آج کتو کبھی بھی یہ کبھی بھی آسمانوں سے نہیں اترا زمین پہ نہیں اترا مگر آج فصل تو اس نے سلام کیا کس نے فرشتے نے جو فرشتہ زمین پہ نازل ہوا تھا پہلی بار وہ اور اس نے کہا کس کہ سے نبی السلام سے آپ کو سلام کیا اور آپ سے کہا اب شر بینی آپ خوشخبری لیں بینورئی دو نور کی دو نوری چیزوں کی دو نورانی چیزوں کی دو روشن چیزوں کی اوتی توہما جو آپ کو دی گئی جو آپ کو دی, کو دی گئی دیے گئے ہیں یہ نور یہ دو روشنیاں آپ کو دی گئی ہیں لما نبی کی نقبرت آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے وہ کیا دو نور ہیں نمبر ایک فاتحت الکتاب سورہ فاتحہ نمبر دو خواتین سورت البقرا سورہ بکرا کی آخری آیتیں آمن رسول سے لے کر لن تقرا آپ ان میں سے کسی لفظ کی تلاوت ہرگز نہیں کریں گے اللہ مگر اوقی مگر آپ کو وہ چیز دی جائے گی وہ حرف آپ کو دیا جائے گا وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا حدیث آپ لوگوں نے سن لی بڑی عظیم حدیث ہے کہ فلسطہ کہہ رہا ہے آپ خوشخبری لے دو نور کی یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو کبھی نہیں ملے ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بکرہ کی آخری ایتی آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ملے گا کیا مطلب جو لفظ پڑھیں گے اس لفظ کے مطابق جو چکیت بنتی ہوگی وہ آپ کو ملے گی حساب کے طور پہ سورہ بکرا کے آخر میں کیا ہے اللہ میں معاف کر دے جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا اس حدیث سے کیا پتا چلا نمبر ایک آسمانوں کے دروازے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حدیث میں آ گیا ہمارا ایمان ہے نمبر دو نبی علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ کو یہ دو نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے نمبر تین اس حدیث سے پتا چلا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہوگا اور فرشتوں کے بارے میں جو بھی باتیں اس حدیث میں دیگر عدیش میں آئی ہیں وہ سب ماننی چاہیے چوتھے نمبر پہ پتا چلا کہ قرآن پہلی کتب سے افضل کتاب ہے کیونکہ قرآن میں یہ دو نور ہیں جو پرانی کسی کتاب میں نہیں ہیں دوسرا باب کیا ہے باب فضل البرا و علان آل و آیت الکرسی. سورہ بقرہ کی فضیلت سورہ آل عمران کی فضیلت اور آیت القرسی کی فضیلت حدیث نمبر ایک سو پچاسی اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم عن مسعد مسعود بزری ابو محصول بدری سے الویت ہے جن کے نام اقبا بن عمر الانصاری قال وہ کہتے ہیں رسول اللہ ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخری سورت سورہ بقرہ کے آخر سے دو ایتیں آمن رسول سورہ بقرہ کے آخر سے دو ایتیں من قرآہما جو ان کی تلاوت کرے فی لیلت کسی بھی رات میں تو یہ دو ایتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی کس معاملے میں کافی ہو جائیں گی اس بارے میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ دو ایتیں پڑھ لیں تو تحجت کی نماز سے کافی ہو جائیں گی کوئی کہتا ہے کہ یہ دو ایتیں پڑھ لیں تو ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گی ہر طرح کے شر سے بچا لیں گی بہرحال اس سے سورہ بکرا کی آخری دو ایتوں کی فضیلت ہمیں معلوم ہو گئی ہے اس کے بعد حدیث نمبر 166, 186 روایت کرنے والے کون ہے عبی بن قاب اور امام کون سے ہیں امام مسلم تو امام مسلم کے سے روایت کرنے ہیں عبی بن قاب الانسالی الخضرتی سے قالہ کہتے ہیں کون عبی کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب مندر اے ابو مندر ابو مندر کنیت ہے کس کی ابری بن کاب کی اے ابو مندر اطری کیا تم جانتے ہو ایو آیت من کتاب اللہ آدم اللہ کی کتاب میں سے کون سی ایت ہے جو آپ کے پاس ہے آدام جو سب ایتوں سے بڑھ کر عظیم ہے سب سے زیادہ فریحت والی ہے آپ جانتے ہیں کتاب اللہ کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی ایت آ سب سے عظیم ہے سب سے افضل ہے اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ آپ نوٹ کر لیں ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کے کچھ حصے دوسرے حصے سے افضل ہوتے ہیں ایک صورت دوسری صورت سے افضل ہوتی ہے ایک عید دوسری عیت سے بہتر ہوتی ہے کئی لوگ اس بات کو نہیں مانتے کیوں جی وہ کہتے ہیں کلام ایک اللہ کا اور اللہ کے کلام میں فرق ہو ایک چیز دوسری سے افضل ہو یہ ممکن نہیں ہے انسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خطبہ دیتا ہے بڑا اچھا کیونکہ وہ خطبے کی تیاری صحیح کی ہوتی ہے اور خطبہ دیتے ہوئے نیند بھی پوری ہوتی ہے اور آگے لوگ بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں تو خطبہ صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی وہی آدمی خطبہ دیتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا تو انسان کے کلام میں ہوتا ہے خطبہ دوسرے سے بہتر لیکن اللہ کے کلام میں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے جب یہ حدیث اور دیگر کئی حادیث ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں ایسا ہے کہ ایک کلام دوسرے کلام سے افضل ایک صورت دوسری صورت سے افضل ایک ہے دوسری ایسے افضل جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ کے کلام میں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کا کلام کیوں افضل ہوتا ہے گسے سے اپنے مضمون کے اعتبار سے مثال کے طور پہ سورہ خلاص افضل ہے سورہ تبت ابھی لہب کیوں تب سے کیونکہ سورہ خلاص میں تذکرہ ہے اللہ کا اللہ کے ناموں کا اللہ کی صفات کا اللہ کی توحید کا جبکہ کہ سورت اللہب میں تذکرہ کس کا ہے ابو لہب کا کافر کا اس کے جہنم میں جانے کا تو یقیناً سورہ خراص اپنے مان و مفہوم کے لحاظ سے وہ لہب سے کیا ہے افضل ہے تو یہی کچھ معلوم ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے نرفاظ سے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی ایت سب سے زیادہ عظیم ہے ان کے باقی آیتوں سے افضل ہے وہ کہتے ہیں کون بن کا قلتو میں نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اللہ کے رسول جڑا بہتر جانتے ہیں قالا تو آپ نے کہا یا اب المندر آپ نے پھر کہا ابو مندر عطا ذریقہ جانتے ہو ایو آیت من کتاب اللہ معاکہ آدم تمہانے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی عید سب سے عظیم ہے قال وہ کہتے ہیں قلتو میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی کہ یہ ایت الکرسی جو ہے اللہ لا اللہ الا هو یہ سب سے افضل ہے یہ کون کہہ رہے ہو بھائی بن کا قال مبی کہتے ہیں فضرب تو نبی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا فصدری میرے سینے میں یعنی کہ آپ نے خوشی سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا وقال و کہا والله اللہ کی قسم لیہنک العلم ابال منذر اے ابو مندر تم یہ علم باب مبارک ہو لیہ نکا چاہیے کہ مبارک ہو علیم و علم تمہیں ابل مندر ایب و مندر تو اس حدیث سے ایک تو پتا تلا کہ ایت القرصی کی فضیلت اور یہ باب کے مطابق ہے دوسرے نمبر پہ عبی بن قاب کی فضیلت کا پتا چلا قرآن کے میدان میں اس لیے اللہ کرسول نے سوال ان سے کیا تیسرے نمبر پہ ایت الکرسی کی فضیلت کا علم ہوا تو ایت الکرسی پرانے کریم کی ایتوں اور کئی علم نے لکھا ہے کہ ایت الکرسی میں سونا زمیریں آتی ہیں جو اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہیں مثال کے طور پہ لا خود اس کو نہیں پکڑتی اونگ اونگ اس پہ غالب نہیں آتی اس پہ اس پہ کس پہ اللہ پہ تو اس طرح کی زمیریں جو ہے سولہ کے قریب ہیں اور ہر زمیر اللہ کی عظمت پہ دلال کر رہی ہے اور اس صورت میں اللہ کے کافی نام ہیں اللہ کی صفات ہیں اللہ کا تذکرہ ہے اس لیے یہ عید جو ہے سب سے عظیم عیت ہے عید القرسی اور اس صدی سے بھی پتہ چلا کہ آپ دوسروں سے دینی سوال کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور جب کچھ صحیح جواب دے تو اس کی حسنہ افضائی کریں اسے شباش دیں اسے دعائیں دیں حدیث نمبر 188 میم اس کو رویت کرنے والے کون ہے امام مسلم عن ابی حریرہ تا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رویت ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابل اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب ہے اس کا اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ وہ گھر جن میں تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے وہ قبر وہ گھر جو ہیں گویا کہ وہاں پہ مرتے رہتے ہیں اور جو گھر قبرستان نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی دوسرے نمبر پہ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے جیسا کہ دیگر عادیش سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی کہ وہاں پہ نفل نمازیں پڑھا قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پہ نمازیں نہیں پڑی اور یہ حدیث جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے ہمارے بعض بائی قبرستان میں پہنچ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ بقرہ میت کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہوتی ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو قرآن جو ہے وہ تلاوت کی جگہ نہیں ہے تو فرمایا لا تجالو تک مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ انفی سورت الباخلا یقینا شیطان بھاگ جاتا ہے نکل جاتا ہے اس گھر سے فی تکرفی بقرہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو نبی علی صارنٹی دے رہی ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں پہ شیطان نہیں رہتا بھاگ جاتا ہے اگر پھر بھی سورہ بکرا کی تلاوت کے باوجود کسی گھر میں شیطان آتا ہے جادو ہوتا ہے کسی کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے جن داخل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں یا تو سورہ بکرا کی تلاوت نہیں ہو رہی یا اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی یا وہاں پہ دیگر شیطانی امور ہیں مثال کے طور پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور جہاں تصویریں لٹکی ہوئی والم کے فریش داخل نہیں ہوتے تو وہاں پہ پھر کون آتے ہیں شیطان آتے ہیں یا اس گھر میں کوئی ایسا کتا ہے جو شوقیہ طور پہ رکھا گیا ہے یا اس گھر کے باسی نماز وغیرہ نہیں پڑتے تو اس قسم کی جب صورت ہوتی ہے تب شیطان آتے ہیں ورنہ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ شیطان جس میں سورہ بکرا کی تلاوت کی جائے اب لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں تلاوت نہ کرنا پڑے ہم گھر میں تختی لگوا لیتے ہیں لکھ کر جس میں سورہ بکرا ہوگی کسی لکھ کر لٹکا دیں گے تو قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے گھروں میں تعویز کے طور پہ اے, تختیوں کی شکر میں لٹکائیں قرآن اس لیے آیا کہ آپ اس کی تلاوت کریں قرآن سے شفاہ ملتی ہے شفا لیں تلاوت کر کے گلے میں تعویز پہن لینا دیواروں پہ سورہ بکرا لکھ کر لگا لینا کہ گھر میں آگ نہیں لگے گی شطان نہیں آئے گا بیماریاں نہیں آئیں گی تو یہ اس سے تعویذ کے طور پہ استعمال کرنا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے البتہ سورہ بکر لکھ کر لگاتے ہیں تاکہ مجھے اس کی تلاوت کرنا یاد آ جائے آیت اس لیے لکھ کر لگاتے ہیں کہ میں اس سے پڑھ پڑھ کے اس کو زمانی یاد کر لوں گا اور جب بھی دیکھوں گا میں تلاوت کر لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر 188 188 اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں کون لے کر آئے ہیں؟ امام مسلم عن ابی امامت الباحلی ابو امامہ باحلی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کے کہ آپ کہہ رہے تھے اقرع القرآن قرآن کی تلاوت کرو شفی صحابی کیونکہ یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر قرآن کے اصحاب کون ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں جو قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں جو قرآن کے ترجمہ سیکھتے ہیں یہ کون ہو گئے اصحاب قرآن قرآن کا حافظ کون ہے صحاب قرآن قرآن پہ ایمان لانے والا کون ہے صحب قرآن قرآن پہ عمل کرنے والا کون ہے صحیح قرآن تو فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر اقرا زہرابین تلاوت کیا کرو ان دو صورتوں کی جو روشن صورتیں ہیں زہرا بین کا تصنیہ زہرہ وین دو دو زہرہ اور ایک کیا ہوا زہرہ اور زہرہ مولنس کا لفظ ہے اس کا مذکر کہ ازہر روشن چیز کو کہتے ہیں چمکتی چیز کو کہتے ہیں تو فرمایا اقرح زہرہ وینی دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو کون سی روشن صورتیں ہیں البقرات وصورت آل عمران سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران فَإِنَّهُمَا تَعَتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی ان نہ غمام گویا کہ یہ دونوں بادل ہیں قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایسے آئیں گی گویا کہ یہ بادل ہیں اور سایہ دیں گی کس کو جو ان کی تلاوت کرتا تھا جس نے ان کو حفظ کیا تھا جو ان کا اہتمام کرتا تھا تو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی گویا کے غمامتان یہ دونوں بادل ہیں اوک انما غیاتانی یا یہ دونوں سائبان ہیں او کا ان نہواب یا گویا کے یہ دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو ڈارے ہیں فرقانی دو ڈارے دو جھنڈ کے ان کے پرندوں کی تئی کا منا پرندے سواف صافت ان کی جمع ہے پر پھیلائے ہوئے تو پر پھیلائے ہوئے دو پرندے اگر آپ کے اوپر ہوں تو پھر بھی آپ کو سایہ ملے گا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا گویا کہ آپ کو سلامی دی جا رہی ہے تو فرمایا یہ دونوں یا آئیں گے کے دن گویا کہ یہ دونوں صاحب ہیں. ہیں یا گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں پر پھلائے ہوئے پرندوں کی دو ڈھاریں ہیں تو ہاتھ یہ دونوں دفاع کریں گی ان ہی اپنے اصحاب کا جنہوں نے ان کو حفظ کیا جو ان کی تلاوت کرتے رہے جو ان کا اہتمام کرتے رہے جو ان کا ترجمہ سیکھتے رہے جو ان کی تفسیر سیکھتے رہے جو ان کے و مسائل معلوم کرتے رہے یہ دونوں صورتیں ان کا دفاع کریں گی پھر فرمائے صورت البقار سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اخدہ برا کا کیونکہ یہ لینا اخدہ اسے لینا کسے سورہ بکرا سورہ بقرہ حاصل کرنا اسے یاد کرنا اس کی تلاوت سیکھنا کیونکہ اسے حاصل کرنا کیا ہے باعث برکت ہے کس کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گا کہا اور اسے کر دینا سورہ بقرہ کو ترک کر دینا حسرتن باعث ندامت ہوگا کس کے لیے جو سورج سے راج کرے گا جو اس کو ترک کر دے گا جس میں دلچسپی نہیں لے گا اور اس کی ستاعت نہیں رکھتے کس کی سورہ بکرا کی کون باطل ان کے جادوگر, جادوگر یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہوا اور اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کون الباتالی باطل پرست جادوگر یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اس میں تین جملے ہیں پہلے جملے میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا اور قرآن کی شان بیان کی گئی ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا رودے قیامت دوسرے جملے میں سورہ بقرہ اور سورہ علم کی شان بیان کی گئی ہے اور تیسرے جملے میں صرف سورہ بقرہ کی شان بیان کی گئی ہے تو اس صورت میں سورہ بقرہ کی شان کتنی مرتبہ آئی ہے تین مرتبہ جب کہا گیا قرآن کی تلاوت کرو تو اس میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے جب کہا گیا سورہ رو دو روشن صورتیں سورہ بکرا اور سورہ عمران کی تلاوت کرو اس میں سورہ بکرا آ گئی اور آخری جملہ تو ہے ہی سورہ بکرا کے لیے کہ سورہ بکرا کی تلاوت کرو سورہ بکرا حاصل کرنا بحث برکت ہے لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے پانی پیا ہے کلاس میں ان کا جھوٹا میں پیوں گا کیوں جی تبرک کے طور پہ برکت مل جائے گی اور غلط طریقوں سے برکت نہ لیا کرو یہ صحیح طریقے ہیں برکت لینے کے سورہ بکرا پڑھیں یاد کریں حافظ بنے بچوں کو یاد کروائیں انشاءاللہ اللہ یہ صورت ان کے لیے باعث سے برکت ہوگی تو باپ کیا تھا دوسرا باپ کیا تھا سورہ بکرا کی فضیلت سوریہ عمران کی فضیلت اور آیت القرسی کی فضیلت اور ان روایات میں یہ تمام چیزیں یقیناً آئی ہیں کئی لوگ یہ سمتے ہیں کہ حافظ بننا ہے تو پورے قرآن کا نہیں تو نہیں ایسا نہیں ہے پورے قرآن کا حافظ بنے گے تو سب سے عمدہ بات ہے ورنہ کم از کم سورہ بکرا کے حافظ بن جائیں پھر اس کے بعد سورہ عمران حفظ کرنے آسا آسا بڑھتے رہیں پوری زندگی قرآن کے حفظ میں لگا دیں قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں لگا دیں قرآن کی تفسیر میں لگا دیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے اور غلط عقائد والے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے کبھی عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھ رہی ہیں کبھی رافضیوں کے خلاف جو صحابہ کرام کے دشمن تھے ان کے خلاف کتاب لکھ رہی ہیں کبھی عقل پرستوں کے خلاف جو عقل کی وجہ سے قرآن و حدیث کی کئی چیزوں کو رد کر دیتے تھے ان کے خلاف کتاب لکھ رہی ہیں پوری زندگی ان کی اسلام کی خدمت میں گزری ہے لیکن جب انہیں آخری بار گرفتار کیا گیا اور ایک قلعہ میں رکھا گیا اور وہی وہ فوت ہوئے تو اس قلعہ میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی پہلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے کاش میں پوری زندگی قرآن کے ساتھ صرف کر دیتا حالانکہ پہلی زندگی بھی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف قرآن قرآن کا ترجمہ ان کے قرآن کی تفسیر قرآن کا کام و مسائل قرآن پہ غور و فکر کرنا پوری زندگی اسی میں لگا دینی چاہیے تیسرا باب باب کاف کی فضیلت حدیث نمبر 189 میم اس کو رویت کرنے والے کونسلم ابو دردا انصاری رضی اللہ سے رویت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حفید عشر آیات من اولی سورة القاف جس نے سورہ کاف کے آغاز سے شروع سے دس ایتیں زبانی یاد کر لی حفظ کر لی اسی ایمان وہ محفوظ ہو جائے گا اسے محفوظ رکھا جائے گا من الدجال دجال کے فتنے سے اللہ حفظ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے دجال بہت بڑا فتنہ ہے جو سورہ کعف کی پہلی دس ایتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا وفی روایت اور ایک روایت میں ہے قالا کہ آپ علی صلی نے فرمایا من آخر کعفی کہ جو سورہ کاف کے آخر سے دس ایتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کاف کے شروع سے دس ایتیں یاد کر لیں یا آخر سے دس ایتیں یاد کر لیں دونوں صورتوں میں آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے لیکن زیادہ روایات میں آتا ہے سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں اس لیے ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اور سورہ کاف پوری یاد کر لینی چاہیے تاکہ تجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہ سکیں اور ہر جمعہ کے دن بھی اس صورت کی تلاوت کر سکیں باب نمبر چار باپ فضل قلو اللہ حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعتا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے ایک آدمی کو ایک لشکر پہ بھیجا بازا بھیجا سر کیا لشکر آپ نے ایک آدمی کو ایک لشکر پہ بھیجا ان کے ایک لشکر کا امیر اور کمانڈر بنا کر بھیجا صاحب ہی اور وہ اپنے ساتھیوں کے لیے پڑھا کرتا تھا اپنی نماز میں یعنی کہ نماز میں وہ امام بنا کرتا تھا کیونکہ کمانڈر تھا جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو نماز میں تلاوت کرتا ہی اور اپنے ساتھیوں کے لیے تلاوت کرتا تھا فی نماز میں فیخ تو وہ ختم کرتا تھا اپنی تلاوت کو بالکل اللہ وحد کل اللہ واحد کے ساتھ یعنی کہ ہر رقم میں سورہ فاتحہ پڑھتا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھتا اور آخر میں کل واحد پڑتا پھر رکھو میں جاتا تھا تو جب یہ لوگ واپس آئے کس سے جہاد سے کا انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کس سے نبی علی تو اسلام سے آپ نے کہا سلو اس آدمی سے پوچھو اس سے سوال کرو یہ شعیل یسن کا کس وجہ سے یہ یہ کام کرتا تھا کس وجہ سے ہر رکت میں آخر میں ان میں جانے سے پہلے اللہ کی تلاوت کرتا تھا یہ کیوں کرتا تھا اس سے پوچھو پوچھالو تو ان لوگوں نے اس आदमी سے پوچھا فقالت اس نے کہا لانھا فی فطر الرحمان کیونکہ یہ صورت رحمان کی صفات پر مشتمل ہے اس میں रहमान کا تعارف ہے رحمان کے نام ہے ناموں میں بھی صفات ہیں قل ھو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے ولم یکلؤ کفوا احد اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے تو ساری صورت اللہ کا وصف ہے اللہ کا تعارف ہے وہ ان اور میں محبت کرتا ہوں اس بات سے کہ ان اقرا کہ میں تلاوت کروں اس صورت کے ساتھ کیونکہ اس میں کیا ہے رحمان کے اساف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبر اس آدمی کو بتا دو ان اللہ کہ خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی صفات سے محبت کرتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت بار بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اللہ اس کے تو اس سے کل اللہ کی فضیلت معلوم ہوئی اور اسے اس تعالیٰ کے رحمان کے ناموں اور صفات کا آپ اہتمام کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا جب آپ کو دلچسپی ہوگی اللہ کے نام کون سے ہے, ان کا معنی کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اسی بھی پتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنا اللہ کی صفت ہے کلام کرنا اللہ کی صفت ہے کسی کی گفتگو سننا اللہ کی صفت ہے یہاں پہ آخری لفظ کیا ہے ہب ہو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس آدمی سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم یہ بھی مانتے ہیں اور تعویل نہیں کریں گے گمراہ پھر کے گمراہ لوگ غلط لوگ یہاں پہ بھی تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ محبت کرے اور اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ محبت کرتا ہے تم کیوں کہتے ہو ممکن نہیں ہے کہتے ہیں نہیں جی یہ لفظ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر کیا تعویل کریں گے کیا اس کا معنی مراد لیں گے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں اس کو ثواب دیتے ہیں حقیقی محبت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے یہ غلط تعبیر ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے اللہ کے نشان شان حدیث نمبر ایک سو ایک ون نینٹی ون. میم. اس کو روایت کرنے والے کون امام مسلم درد ابو دردا رضی اللہ سلانوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے کہا فی کیا تم میں سے کوئی اس بات سے آجز ہے, بے بس ہے کہ وہ تلاوت کرے ایک رات میں قرآن کے ایک تہائی کی یعنی کہ ہر رات قرآن کا ایک تہائی ایک تہائی کتنا بنتا ہے آج کل پارے بنتے ہیں تو فرمایا ایا جزو کیا تم میں سے کوئی عجز آ جاتا ہے یقرہ اس بات سے کہ وہ تلاوت کرے فی لیلتن ایک ہی رات میں قرآن قرآن کے ایک تہائی کی قرآن کے تیسرے حصے کی قالو تو انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہا وہ کئی فکر قرآن اور کیسے تلاوت کرے قرآن کے ایک تہائی کی یعنی کہ ہر رات قرآن کے تہائی کی تلاوت کرے قالا تو آپ نے کہا حلو اللہ وحد, سورہ قلو اللہ وحد دنو برابر ہے قرآن قرآن کے کے, قرآن کے, کے برابر کیا ہے سورہ اخلاص کیسے کیوں علم اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں بڑے بڑے علوم کون کون سے ہیں نمبر ایک توحید کا علم نمبر دو شریعت کا علم احکام کا اذان دینا وضو کرنا غسل کرنا یہ چیزیں نمبر تین قرآن کا علم کیا ہے اخلاق اخلاق سکھانا اور اخلاص میں عقیدہ آ گیا ہے تو قرآن کے بڑے بڑے علم تین ہیں تو جب قرآن میں عقیدہ آ گیا تو گویا کہ قرآن سورۂ اخلاق کیا ہو گئی ایک تہائی ہوگی کیونکہ سورہ اخلاص میں کیا گیا عقیدہ آ گیا توحید آ ہے سورہ اخلاص میں کیا آ ہے توحید قرآن کے بڑے بڑے علوم کتنے ہیں تین نمبر ایک توحید عقید عقیدہ یعنی کہ نمبر دو شریعت کا علم احکام کا نماز رودے کا نمبر تین اخلاق کا اور سورہ اخلاص کے چیز میں مشتمل ہے توحید پہ تو گویا کہ اس میں قرآن کا ایک تہائی آ گیا مان و مفہوم کے لحاظ سے مضمون کے لحاظ سے اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یا واقعات ہیں قصص یا احکام ہے اور یا پھر کیا ہے اللہ تعالی کی صفات ہیں تو تین چیزیں ہوگی قرآن تین حصوں میں تقسیم ہو گیا تو سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات آ ہے تو گویا کہ قرآن سورہ اخلاص ایک قرآن کا تہائی ہے تو برال ہر رات سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور ایک تہائی قرآن کا ثواب لیں اس سے سورہ اخلاص کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم کا علم بھی ہوا اللہ کی رحمت کا بھی علم ہوا کہ تھوڑی سی تلاوت پر اللہ کتنا درو سواب دے رہی ہیں وفی روایہ تن اور ایک رویت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بشک اللہ تعالی نے جزا القرآن قرآن کو تقسیم کیا سلاسة اجزا تین اقسام میں فجعالا قلہ واللہ احد تو اللہ تعالیٰ نے کل اللہ وباد کو بنا دیا ہے جز ان ایک حصہ من قرآن کے تین حصوں میں سے. تو اللہ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور کل اللہ کو اللہ نے قرآن کے تین حصوں میں سے ایک حصہ بنا دیا تو گویا کہ کل اللہ وباد قرآن کا ایک تہائی ہو گئی تیسرا حصہ ہو گئی اسی لیے ایک تہائی تلاوت کا ثواب ملتا ہے باب نمبر پانچ یا باب فضل ان صورتوں کی فضیلت جنہیں معات کہا جاتا ہے معذات یہ جمع کا لفظ ہے ایک ایک پناہ دینے والی معات کئی پناہ دینے والی کن صورتوں کو پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے فلاد ناس کو اس کے شروع میں آیا ہے نا فل اود رب ناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تو سورہ ناز کیا ہے معودہ ہے پناہ دینے والی ہے اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے دوسرے نمبر پہ فلق ہے فلک صبحوں کے رب کی پناہ میں میں آتا ہوں تو یہ بھی کیا ہو گئی معودہ ہو گئی پناہ دینے والی صورت تو گئی اور تیسری ہے قلعہ عہد اس صورت میں اگرچہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی یہ ہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لیکن چونکہ یہ صورت اللہ کے نام اور صفات پہ مشتمل ہے اس لحاظ سے یہ بھی پناہ دینے والی ہے جو یہ تین صورتیں پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا شیطان کے شرط سے بچ جائے گا جادو وغیرہ سے بچ جائے گا تو یہ تین صورتیں کیا ہیں معوزات پناہ دینے والی پناہ دینے والی صورتوں کی فضیلت حدیث نمبر ایک میں 192 نائنٹی ہاں اس کو روعیت کرنے والے کون ہیں صرف امام بخاری کہ جب نبی علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف لاتے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے یہ ہتھیلی ہوتی ہے یہ ہتھیلیاں ہیں دونوں کو جمع کرتے تم منافع ما تھا ماں پھر ان دونوں میں کیا کرتے پھونک مارتے تو ان دونوں میں تلاوت کرتے کس کی؟ احد کی، بالناس کی، پھر ان دونوں کو پھیرتے کہاں پہ مستق اپنی جسم میں سے جس جگہ پھیرنے کی استطاعت رکھتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا یب گا آپ آغاز کرتے تھے ان دو ہاتھوں کے ساتھ اللہ سے اپنے سر سے و ودی اپنے چہرے سے ان یعنی کے پہلے اپنے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے و ماں اکبر جسا دھی اور آپ اپنے جسم کے سامنے والے حصے پہ ہاتھ پھیرتے اور دوسری بحث میں آتا ہے پھر پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرتے یا فالودار کے رات ایسا آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے اچھا جی اب یہاں پہ معلوم ہوا کہ نبی علی صلاح پہ آتے تو آپ یہ تین صورتیں پڑا کرتے تھے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے ہلکی تھوک کے ساتھ اور پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیرتے یہ ہے سونے کے آداب اور آج کل ہمارے بچے ہمارے نوجوان سوتے ہیں ڈرامہ دیکھتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے موسیقی سنتے ہوئے, میوزک سنتے ہوئے تو کیا رب کی رحمتیں نازل ہوں گی تو کیسے اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال کیا ہے کہ یہاں پہ ایشا کہہ رہی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پہ آتے اپنی ہتھیلیوں کو جمع کرتے ملاتے آپس میں پھر ان میں پھونکتے اور پھر تلاوت کرتے اس کا مطلب پھونکیں پہلے ماری جاتی تلاوت بعد میں ہوتی حالانکہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر پھونکیں مارتے ہیں تو امام آئنی ایک بڑے امام گزرے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی اس ایت کی طرح ہے جس ایت میں آیا ہے فیدا من قرآن الرضیم کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تو اعوذ باللہ بلّہ الشیطان الرجیم پڑھیں اس عید سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے تلاوت پہلے ہوگی اعوذ باللہ آخر میں ہوگا جب سارے لوگ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بعد میں تلاوت کرتے ہیں تو اس عید کا مطلب پھر کیا ہے کہ فائدہ اقرات القرآن جب آپ تلاوت کر لیں مطلب نہیں ہے جب آپ تلاوت کرنے لگیں جب تلاوت کا آپ ارادہ کریں تو پھر کیا کریں اعوذ باللہ پڑھیں یعنی کہ اس کے بعد پھر تلاوت کریں اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ جما کفی آپ اپنی اچھلیوں کو ملاتے اکٹھا کرتے ثم نافس فیهما پھر ان دونوں میں پھونک مارتے یعنی کہ پھونک مارنے کا ارادہ کرتے فقرا فیهما چنانچہ آپ ان دونوں میں پڑھتے یعنی کہ یہ تینوں سورتیں پڑھتے اور اس کے بعد پھونک مارتے پہلے پھونک مارنے کا ارادہ کرتے پھونک مارتے کب یہ تین سوتے پڑھ لینے کے بعد پھر آپ ان دونوں ہاتھوں کو پھیرتے من اپنی جسم میں سے جس جگہ ہاتھ پھیرنے کی ستاعت رکھتے یب دوما ان دو ہاتھوں کے ساتھ آپ آغاز کرتے اللہ رسی اپنے سر سے وودی و اپنے چہرے سے وما اقبل من اور اپنے جسم کے اس حصے سے جو آگے ہوتا ہے یف ال ایسا آپ تین مرتبہ کرتے تین مرتبہ یعنی کہ آپ یہ تینوں سورتیں پڑھتے پھونک مارتے ہاتھ پھیرتے پھر تلاوت کرتے ایسا آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی یہ تیسری فصل بھی آپ نے اختتام کو پہنچی اور چوتھی فصل انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پڑھیں گے اور پھر تیسری کتاب کا آغاز ہو جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے اور جو ہم یہاں ڈیڑھ گھنٹہ دیتے ہیں اس کے ایک ایک منٹ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و علیہ وصحب اجمائین